سورت تحریم حضرت ربط تحریم بھی سورت تحریم طلاق پہلے صورت میں عام نسا کے حکام تھے اب خاص نسا کے حکام ہیں حضرت کی عورتیں نیت پہلے آکام مرتب الطلاق تھے طلاق کے بعد مرتب ال کا کیا منع اب کیا ہے تخویف طلاق تلاق کا کیا ہے ڈراوا ہے یہ کام کیا تو طلاق واقعوں خلاص و تعریف خطابات کم سے بیان جن میں سے پہلے تین کا تعلق تدبیر منزل سے ہے چوتھا خطاب میں کفار کے لیے زجریں اور تقریب و فروی پانچویں خطاب میں مومنین کو ترغیب قاب اشارت یا ابربیل جہاد اور تنشیر برائے کفار و مومن بیر دی میرے آ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جس عورت کی باری ہوتی رات تو اس کے پاس آپ ٹھہرتے ٹھیک ہے نا لیکن روزانہ آپ عصل سے مغرب تک ساری عورتوں کے پاس کا لگاتے چکر لگتے ہر کوئی ضرورت ہوتی ہے نا ایک دفعہ ہماری امی بی بی زینب کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے شاہد بنا کے پلایا پانی میں بول کے شاد حضرت کو پلا دیا کچھ دیر ہو گئی جب دیر ہو گئی دوسری عورتوں نے سوچا خصوصا ہماری امی عائشہ نے افسانے کدھر دیر کر دی حضرت نے کیوں پھر دوسرے دن تیسرے دن وہ شاہد کیوں پلاتی بھی نا اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو ٹھیک نہیں کہ ہمارے ہاں تو تھوڑی دیر کے لیے خیر واقع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 امی عائشہ نے بیار کیا حضرت آپ نے مغافیر کھایا ہے بو آ رہی ہے میں نے تو شاد پیا ہے اچھا ہو سکتا ہے شاد کی مکھی مغافیر کو چوس لیا ہو اس لیے پھر بی بی ہفسا کے پاس گئے تو بی بی ہفسا نے بھی یہی بات کیا کل تک مغافیر تب حضرت کو تو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر بو کس کی ہے مغافیر کیا دو بیو بی نے کہہ دیا تو حضرت عالم تھے کہ ہماری دلیل ہے بریلیوں پکو تمہاری دلیل تو نہیں بن سکتی تو حضرت نے بی بی ہفسا کے سامنے کہہ دیا کہ اب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ وہاں شہاد نہیں پیوں گا بی بی ہفسہ کے پاس لیکن تو نے اس کو چھپانا ہے تو نے اس کو چھپانا ہے کسی کو ذکر نہ کرنا تو اگر تو کسی کو ذکر کرے گی تو بات کہاں تک پہنچ جائے گی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 है پیوگ سچ ہے آپ تجھے کس نے کہا ہے سمجھے ہاں ہاں بیان کیا آپ نے کسم اٹھائی ہے سمجھے دیکھا تو آپ نے کہا کس نے کہا اور کس نے کہا مجھے بی بی نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی, بی ہفسا کو بلایا تنبیہ کی لیکن تنبیہ زیادہ نہیں کی بعض لوگ زیادہ تنبیہ کہتے ہیں نا کہ تو نے مجھے ایسے کر دیا ایسے کر دیا ایسے کر دیا ایسے کر دیا حضرت مفت سر میں نے کہہ دیا کہ ہفسا نے یہ بات کہی تین مناسب کی کہنا بس لمبی بات آپ نے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے اتارے حضور کو حکم کیا کہ آپ کا پارا دے دے کر سم کا اور شہاد پی آگے سمجھ دیکھو جی یا نبیو یہ پہلا خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ساتھ لکھ لو یہ کتاب اس کا کا ہے کتاب نہیں یہ کتاب کون سا ہے شب کا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 اللہ غفور رحیم ہے ان کو بھی کہو تو کریں کرے آپ بھی کپارا ادا کر دیں ابور رحیم اللہ کد پرز اللہ حکم کپارا تاکیق مقرر کیا اللہ تعالی واسطے تمہارے کھولنا تمہاری قسموں کا کس کے ساتھ پھر کپارا لکھو کپارا کے ساتھ اللہ ہی ساز ہے تمہارا اللہ ہی کار ساز تمہارا کوئی جاننے والا ہے, حکمت والا ہے واحد صلی اللہ نبیو اور جب پوشیدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف بعض بیوی اپنے کے ایک بات کو اور کون سی بیوی تھی نیچے ہفسہ لکھو اور جب پوشیدہ کی حضرت نے میں سے ایک بیوی کے پاس بات کو بیوی ہفسہ تھی اور بات وہی تھی کہ شاد کو میں نہیں پیوں گا پلم نبات بہی پر جب خبر دیا ہفسا نے بہی یہ بات ایشا کو پلما نبات بہی پر جب بتلا دی ہفسہ نے بہی مانا یہ بات عائشہ کو عائشہ کا لاز مقدر مان لو پر جب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 اور مطلع کر دیا اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اوپر اس بات کے کہ حفصہ نے ایشا کو بات بتا دیا ارف باز آرزم باغ تو آپ نے بی بی ہفسا کو بلایا اور جتلایا حضور نے باز باغ اور اراز کر گئے کس سے باس اتم جو کرنی تھی نا کچھ بات تو بتلائی کہ تیرے لیے مناسب نہیں تھا بتلانا بس یہی آگے نہیں کہا کہ تم نے ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کیا وہ بات سمجھ آ رہی ہے جو حلیم اور رحیم آدمی ہوتا ہے نا وہ کسی کو سمجھاتا ہے تو تھوڑا تانا دیتا ہے زیادہ تانا نہیں دیتا یہ بتلایا حضور نے بعض بات مفتر بات کی اور اعراض کیا بات سے پلمبا نبا وے کا جب خبر دی اس حفصہ کو ساتھ اس بات کے تو کہنے لگی حفصہ من امبا کہا حضرت کس نے آپ کو یہ بات بتائی تو فرما نبانی العلیم القبیر بترائی ہے مجھ کو کس نے اس بات نے جو جاننے والا ہے خبردار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بترا دیا کس نے بترا دیا کہ ہفسہ نے یہ بات کس کو بتلائی ہے ایشا میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ بی بی عائشہ نے حضور کو کہا وہ غلط میں نے کہا ایسا میں نے کہا بی بی عائشہ نے حضور کو نہیں کہا اللہ نے حضور کو کیا بتلا دیا کہ ہفسہ نے یہ بات کہاں کی ہے عائشہ کو بتلائی ہے پھر آپ نے کی حفصہ کو اس نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے علم ہوا تو آپ نے کہا فرمایا مجھے اللہ نے بدلا ایسا نہیں بتانا چاہیے ان تطوبہ اللہ یہ خطاب نمبر دو ہے اور تلقین توبہ پہلا خطاب خود حضرت کو تھا یا ان توبہ یہ خطاب نمبر دو ہے اس میں تلقین توبہ ہے فرمایا تم دونوں عورتیں کیا کرو توبہ کر لو ہم دیکھتے اگر توبہ کر لو طرف اللہ کے کان خیرہ یہ چیز بہت بہتر ہے تمہارے لیے فقد سہت کلو بو اب سہت کا مانا باز لو غلط مانا کرتے ہیں کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے غلط ہے ٹیڑھا ماں ہوتا ہے اس کا پاس تا کہ ایک مائل ہو گئے دل تمہارے توبہ کر لو اچھی بات ہے اس لیے کہ تمہارے دل مائل ہو گئے مانا تمہارے دل حضور کی محبت کی طرف اتنے مائل ہو گئے ہیں کہ دوسروں کے حق میں فلل ہونے لگا حضور کے ساتھ محبت رکھو دل مائل ہو لیکن ایسا ڈھنگ اختار نہ کرو کہ دوسری بیوی کا حقوق میں کیا جائے فلل اب سمجھے باپ پستا کہ مائل ہو گئے زیادہ دل تمہارے وہ انتظاہر آلے آج تو مشورہ کیا تھا نہ تم نے کہ حضور کو کسی طریقے پہ ایسے روک نہیں کے شاد نہ کیے آئندہ یہ بات نہ کیا تم حضور کے مقابلے مشورہ نہ کیے کرو کو انتظار اور اگر ایک دوسرے کی مدد کی تم نے حضور کے مقابلے میں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ بھی حضور کا دوست ہے جبرین بھی نیک مومن بھی اور فرشتے بھی عادش مددگار ہیں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 اگر طلاق دیں حضور تم کو یہ کہ بدلے میں دے ان کو اور بیویے جو بہتر ہوں تم سے مسلمان فرم بردار مسلمان مومن فرمبردار توبہ قبول توبہ کرنے والی عبادت گزار روزے دار سیب با تم ابکارا باس سی بو باز گاہ باقرا ہوں کیونکہ حضور کے پاس جو عورتیں تھیں باس سیب تھی باز گاہ تھیں باقرا تھی باقرہ میا تھی تو یعنی اللہ تعالی دینے پہ قادر ہے لیکن اللہ نے دی تو معلوم ہوا اللہ دین اچھی یہی تھی نہضر نے تلا یا یو اللہ زیرہ منو پہلا خطاب حضرت کو تھا دوسرا خطاب ہماری امیت کی ازواج متحرہ تیسرا خطاب ہے مومنین کو یا یوح اللہ زیرام خطاب نمبر تین اصول کامیابی مومنین کے لیے ایمان والا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے آل کو آگ سے بھائی جس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہو اپنے آل کو بھی آگ سے بچاؤ وقول ونداس والی گارا ایندھن و ساتھ کا لوگ ہیں انسان ڈالے جائیں گے کافر اور پتھر ڈالے جائیں گے پتھر یہ بت بھی ڈالے جائیں گے پار کی حسرت بڑھانے کے لیے اور کون سے پتھر جا, ڈالے جائیں گے ایک کی بریت یا ان کو آگ بہت جلد لگتی ہے اس دو کے اوپر فرشتے ہیں فرشتے بھی کنٹرول کر رہے ہیں کوئی سپرنڈنٹ جیل ہے کوئی نیچے والے فرشتے ہیں ان کے اوپر فرشتے ہیں غلاز ان تند خوب جن کی طبیعت ساختہ ہے کبھی ہیں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 یہ خطاب نمبر کتنی ہے جی پانچ ہے اس میں ترغیب توبہ ہے ترغیب توحبہ ایمان والا توبہ کرو طرف اللہ تعالی کے توبہ خالص نسوا من خالص فعور کے وزن پہ آئے مبالغے کا سگا ہے چلیے خالص توبہ کرو جی کہ لوگ عام ہیں نا وہ کہتے ہیں جی نسوحے والی توبہ کرو جیسے نسوہا ہے نا توبہ امید ہے رب تمہارا مٹا دے تم سے تمہارے گناہوں کو اور داخل کرے تم کو لا انار اللہ یہ وہ دن ہوگا اے بیش بحث میں جائیں گے نا یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ کس کو نبی کو اور جو مومن ہو گے آپ کے ساتھ مومن رسوا نہیں ہو گے نور ہوں یسہ بیندی ہم بین ان کا نور دوڑتا ہوگا آگے ہاتھوں کے کون سا نور ہوگا بہ ایمان کا دائیں کس کا اعمال صالحہ کہیں کہ ہمارے پروردگار کامل کر دے کامل رکھ ہماری ری نور ہمارا ہمیشہ اور بخش واسطے ہمارے بے شک تو ہر ہاں چیز کے اوپر قادر ہے وہ پانچ کتاب آ گئے نا جو وعدہ کیا تھا ہم نے بالجہاد اے نبی کریم صلی اللہ علم جہاد کرو وفات کے ساتھ و سنان اور منافقین کے ساتھ جہاں پر دل نشان تو کہ جو منافق مدینے میں رہتے تھے نا حکم نہیں تھا ان کو قتل کرنے کا کئی دفعہ پڑے اور سختی کرو ان کے اوپر ان کا جہنم ہے اور برا ہے ٹھکانا زارا بل ما صلی اللہ کا فروغ برائے کفار تمسیر برائے کفار بیان کی جائے اللہ تبارک و تعالی نے حالت کافروں کی عبرت کے لیے یہ لکھ لو للہ زین کا فرو کے نیچے لکھنا کفار کی عبرت کے لیے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے حال کافروں کی عبرت کے لیے کس کا حال عورت لو کا اور عورت لوٹ کا ان دو عورتوں کا حال سن کے عبرت حاصل کریں کون جو نبیوں کی گھر والی تھیں وہی تباہ ہو گئی بیان کیا اللہ نے حال کافروں کی برت کے لیے عورت لو کا عورت لوٹ کا, کا تھیں وہ نیچے ہمارے دو بندوں کے ہمارے نیک بندوں میں سے سال ہی بندوں میں سے بخانتا حق ضے کیا ان دونوں کا ان عورتوں نے ان دونوں کا کیا حق ضے کیا کافر تھی لیکن یہ کتن نہ کہنا کہ خیانت کا من ہو تو کیونکہ ابن عباس کہتے ہیں ما بغت امرا تو نبی ان قطو کسی نبی کی عورت نے زنا کا ارتقا نہیں کیا ماں باق امراط نبی کتو یہ حق ضائع کیا کفر کی وجہ سے پس نہ کام آئے دونوں بزرگ ان عورتوں سے اللہ کے عذاب کی طرف سے کسی چیز کے کام بھی نہ آئے کہ اللہ کے عذاب سے بچا سکیں اور کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ نار کے اندر داخل ہونے والے تو یہ مثال کس کے لیے تھی جی؟ کپار کی عبرت کے لیے بارب اللہ ماسلا تمسیل برائے مومنین اور بیان کی اللہ نے حال مومنین کی تسلی کے لیے للہ زینا کے نیچے کا لکھو مومنین کی تسلی کے لیے کہ اگر مومنین پہ مصائب آئے نا تکلیفیں آئیں تو کن کے حال کو یاد کریں عورت فران کی عورت بی بی آسیہ کے حال کو یاد کریں اسی طرح بی بی مریم کے حال کو یاد کریں کہ ان پہ تکلیفیں آئیں انہوں نے کیا سابر کیا بیان کیا اللہ نے حال مومنین کی تسلی کے لیے اور کراون کا بی بی آسیہ جب کہنے لگی آئے میرے پروردگار بنا واسطے میرے نزدیک اپنے گھر بیچ کے اندر اور نجات دو مجھ کو کراون سے اور اس کے کرتوتوں سے اس کے کرتوت کا شرک تھا اور عذاب بھی دیتا تھا اور نجات دو مجھ کو قوم ظالمین سے اور دوسری عورت کون ہے اس کا حص عمرات کرام کا دیوی مریم جو کہ بیٹی تھی عمران کی اللہ تی آسنت فرجہ بیان پاک دامنی ان کی پاک دامنی کا بیان بیان پاک دامنی جس نے محفوظ رکھا اپنے گریبان کو جس نے محفوظ رکھا اپنے غریبان کو اوپر حاشے پہ لکھ لو کہ فرض کا لوگ مانا ہے کل فر جاتے بین شایا فرض کا لوگ مانا کہا جی کل فر جاتے نین دو چیزوں کے درمیان جو فرجہ ہو فاصلہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں جی فرض کہتے ہیں کلو فرجات بین شیا دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ فرجہ ہو اس کو لوگ آیا کہا جاتا ہے فرض کہا جاتا ہے میری طرف دیکھو یہ انگل ہے یہ انگل ہے اس کے درمیان فرجہ ہے یہ فرض ہے اسی طرح یہ ہے میرا کیا ہے جی غریبان یہ بھی کہا ہے جی فرض ہے فرجادوں کے درجہ تو یہاں فرج کا معنی جا کرو جی غریبان اللہ تی آپ سے فرضہ جس نے محفوظ رکھا اپنے غریبان دوسرے فرج کو چھوڑو اپنا گریبان بھی بی بی نے محفوظ رکھا پن پخنا پیہ یہ اب ہی ضمیر کا مرجع فرج بنے گا پاس پھونکا دیا ہم نے اس کے گریبان کے ہاں اپنی طرف سے روکا وہاں کی میں تو پھنکا دیا گیا وہ بات ابھی سمجھ نہیں سمجھ اب میں نے مانے کو کیسے حل کر دیا اگر وہی مانا ہوتا تو کتنا غلط مانا بن جاتا کہ پھونکا دیا ہم نے فرض کے اندر کتنا غلط مانا بن جاتا اسی طرح آپ کوشش کریں قرآن کو سمجھنے کی بس صداق ماتربہ بیان عقائد اور تصدیقی بیوی بی نے سات آکام رب اپنے کے اور ان کی کتابوں کے اے بیان اعمال ہے آگے اے بیان عقائد آگے بیان اعمال اور کی فرما برداروں